اور لوگوں کا نام پرکان کا یہ دن ہوتا ہے پرکان میں بیٹھے ہیں تو اللہ <سؤال> کم اللہ اور طبری مادویات اپ دیکھوں گے محمد لکھو مسئل میں آپ کیا دیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے گڑی تو گفتگو شروع ہوگی نا موزوں متعین ہے بکت متین کریں کہ پل کتنا بکت جماعت کا نام اور جماعت ہے جو لکھا ہوا ہے نام ہے نا نام مکمل نہیں بنے نام مکمل ہے نا مکمل تھی وہ کون بول رہے بولنیا جو بات طے کرنی ہے ایک صدر اپنا اعلان کریں مناظر کا اعلان کریں معاون کا اعلان کریں صدر آپس میں جو معاملہ طے کرے گا مناظر آپس میں مناظر کرے گا آپ صدر ہیں تو اعلان کریں آپ مناظر ہیں یہ بات سمجھے نا یا تو آپ مقل میں کام ہے مناظرہ کرنا صدر کا کام ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو طے کرنا مناظرات کریں آپ اپنے صدر کا اعلان کریں اگر کوئی چیز ان چیزوں میں سے طے نہیں ہوئی تو وہ صدر آپس میں ان چیزوں کو طے کریں گے جب یہ چیز طے ہو جائے گی مناظر شروع ہو جائے گا اس لیے میں بہتر یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اشادہ لکھا ہوا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا, کی کیا ہارج ہے جب یہی بات آپ زبان ہے قانون کی بات کر رہا ہوں قانون یہ ہو ہے کام ہے صدر کا آپ اپنے صدر کا اعلان کریں آپ اپنے صدر کا اعلان کریں صدر آپ کا صدر ہمارا صدر آپ اس میں یہ بات طے کریں گے جب ملازرہ شروع ہو جائے تو نے کرنا ہے کبھی ملازرہ کیا بھی ہے ابھی مناظر کے میدان میں آئے نظریا طے کرتا ہے صدر یہ ساری چیزیں طے کرتا ہے صدر صدر ایک چیز طے کر کے دیتا مناظر کا کام ہوتا اس کو ثابت کرنا یہ چیزیں صدر طے کیا کرتے ہیں ہو نے انہوں نے یہ سیٹ ہوتا یہاں کروا۔ اسا وہ اندر کا اپنے بات یہ جی جمعیت شافی کو سننا وہاں وہاں جمعیت اہل حدیث کی وکلاو۔ جمعیت شافی کو سننا اہل سنت والجماعت کی ये धन की जवाब हिंदी अंदर कोई शक नहीं तारीख बन चुकी है इस वक्त पे आ गए है कि गोष्ठी को शुरू होवे और मुआज़रे का हुज़ूर क्या है वो भी तयशुदा है कि मुआज़रा होना है फातिआ खान फरीमा के ऊपर इस वक्त ये जो महाराज जी कूच जाएगा इस ऊपर बात मत करिए میں جی. نے جو, جی جی جی جی جی جو تاریخ بھیجی تھی اور تم کا تائون کریں کل دروازہ وصول کریں وہ تو پھر جب تو شروع ہو گیا وہ آدمی موثر صدر ہے یہ یہ اپ ہم پر اپ چوک ہاں جناب نورا دین اپ بیٹھے راج اچھا موضوع موتاں یہاں لے کے بے فاتح حل سارے کون کیڑا موضوع ہے فاتح حل امام بل اعذ رکتہ وا فاتح رحمت امام جڑا ای موضوع کولو پھر دیوں دے شکاف ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ہن ایک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یہ کہ بھی اے اے کہ بھی ماشاءاللہ دنیا تے شات تو نہیں اے کہ ان کے امام شریف مقدمہ کلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم ہوتا ہے ٹائم کا مطلب بتاؤ تھینک آفٹر جس ڈسپارٹمنٹ سے تھا ہے نہیں رپورٹ تم بول ٹائم اور پہلے اپڈٹ ٹائم ڈیلی بول کو ختم کی ماشاءاللہ صبح کا کام ہے نہیں کا صبح توڑے پانی کا پتہ ہونا رکھنا ہے انشاءاللہ کوئی بات معلوم صدر موطئن کی رہی مار تم غور نہیں کرتا ہر ایک میرے کو ہے کہ کرو غلط نہ کرے بتا کو نے صدر بناڑی تو غلط نہ کرے سمجھو میرا فون ہے باب کو تو میرے نال ہی نقصان کرو سمجھو میری گل ارج ہے اب تک ہر چیز کا ایک مسئلہ قائم ہوتا ہے تساں تایم کا جو 5 گھنٹے کرنا چاہندے 8 گھنٹے کرنا چاہندے 8 گھنٹے کرنا چاہندے تساں تایم کرو بولے اسان تک چند راتیں جب تک کئی ہفتے تک مسئلہ ہے قائم تایم نہ ہویا تایم نہ ہویا لائٹ کو نہ چاہیے سو متزارو تساں پورا کرو دیتا ہے نا نا بھاونا ہے نماز ٹائم آ کے نہ چلتا دوسرا نقصان کرو میں تو اب کر رہا ہوں کچھ تایم یہ اندازہ کہ کہیں کوئی کلا ہے آج تو بدو بدو گا بھی آج تو بے شک انہوں نے پانچ منٹ کا ابو کا وقت مقرر کر تو باقی ہم کس وقت ان وقت سا اے نہیں اپ دیکھ کے کرنا چاہندو تیار کرو کر کیا <سؤال> جی پھر دی جا دیکھے جس طرح کو مسراہ کا ہو تو پوچھتے ہیں نہیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سی کل اور جڑے ہیں نا تاجو چا ہنے فل سی کر ایک کوئی گل نہیں لیکن ٹائمون کرے اخر تو مناظر باسی بھی ہوندے ہیں جن طایوں ہوندی ہے کہ غلط کیوں نہیں ہے 4 گھنٹے ہوندی ہے طجو ہے اپنے مناظر کریں طایوں نہیں کہتا یہ ہوندے پروگرام اللہ یہ بن جب رہا ایک چیز دیجئے کہیں چیز دی افتدا ہوگے ہوندہ افتتاام بھی ہوں دا ہے اسائینی آخری سے ایک پھوڑا وقت ہوگے نہیں جتنا ہی وقت تُزاں چاہتے ہو وہ وقت رساری ساریتا ہے آپ کو اسے چاہتے ہیں وہ سب ایک چاہتے ہیں وہ سب اعجیل نے وہ دعوتا ہے پڑھنا مہتا ہے ستم تھی ہو جی پانچا گھنٹ ہے سارے رجیب تار مخصول براہ کاری بابا پہنے پسا کرنا چاہے ہیں بزرکوٹ ڈھٹے دیرنا یا نہیں بیلکوٹ ڈھٹے دیرنا اب آپ رضا رہو خاصہ دیکھیں اس پر کرنے کی ضرورت کیا ہے بات یہ ہے اس کے آخر ازارہ مخصول جا کے کرنی ہے پاہ جو کھٹے جی موقع ہے جا ختم کرنی ہے پاہ جا کے پاہ جائے پاہ جائے پاہ جائے پاہ جائے پاہ جائے اب یہ سنگی اس کے لیے کوئی ٹائم ہو جب ٹائم کے اندر جو کوئی جتنا زور لگا سکتا ہے لگا وہ ہم یہ نہیں کہتے تنگ ٹائم ہو ویسا کشادہ ٹائم آؤ بالکل وقت مقرر ہو وقت مقرر کے بغیر مسئلہ پرسوں تک چلا جائے پرسوں تک چلا جائے مطلب زبان سے کہنا آسان ہے زبان سے کہنا آسان ہے لیکن آخر اس کے لیے اختتام کیسے ہوگا سوال یہ آپ ہے آپ تعین کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں آپ نہ مشورہ کریں بھی آپ سے مشورے تو ہم نے ہمیشہ یہی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں تو اپ ماده ہیں نہیں اپ اپ اپ لوگ کہتے ہیں جتنا کرتا ہے جتنے کا کیا مطلب ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک دلال فہم طریقہ کے اگے جائے گا اللہ بارات جلدی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ دلال ختم ہو گئے ہیں جب ایک کا جواب ائے گا خود ختم ہو جائے گا پھر لا جائے وہ تو دلال فریقین کے چلتے جائیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کے دلال یا ہمارے دلال پتہ لگے کہ یہ ساتھ ایکڑ پہلے پہلے آپ اس کو متعین نہیں کرنے پتا ٹھیک ہے ہم ایک بڑے شریفانہ طور پہ چیز طے کر رہے لیکن آپ نے کہا ہم تعلیم نہیں چاہ رہے بس اب تائٹون نہیں ہے نا وہ ہوا تو جی جی پندرہ دہج پیش بھی کرنے کا رکھنے کے بعد نکل دیتے نا وہاں کے جواب میں چلو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پر دو ساتھی اکٹھے بیٹھ جائیں اچھا گاڑی میں لا لیں وہاں اپنے جس وقت ٹائم ختم ہو تو آپ نہیں آواز نہیں یعنی چیز ہونا جی جی بیٹھ رہے آپ بیٹھے بس بتا کے سامنے جونوں کو جب میں نہیں ہاں پھر اس رویے بنا دیا دیا ٹھیک ہے اچھی بات وہ یاد نہیں وہ ایک صحیح टाइम वो नमस्ते शुरू करा یہ <سؤال> سب چیزیں صاف کے لیے آ جائیں گی ضرورت ہی تر نہیں ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطاء الرجيم بسم الله والأخبار الرحيم فقره ما تيسر من القرآن مقتصر حمد وصناك بعد آج کا یہ مناظرہ جو جمہوری شہر میں جمعیت جمیعت توحید و سننا جن کے متعلق مولانا نے فرمایا ہے کہ یہ جماعت اہل سنت والجماعت حلفی کی ایک جماعت ہے ان کے مابین اور مثلا اہل عظیب کے احباب اور افراد کے مابین منعقد ہو رہا ہے یہ تعین بھی ہو چکا ہے کہ یہ فاتحہ الفل امام, امام, امام فاتحہ الفل امام, امام, امام, امام, امام کے موضوع پر ہے اور فریقین بھی متعین ہو چکے ہیں البتہ پھر حیثیت میں نے گزارش کی تھی کہ جب امام وہی پر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد ہیں فقہ کا اصول ہے کہ امن مقلدوں کا مستقند امام ہی لابند ہو بالابند مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے اس کا امام کا دن بھی نہیں ہوتا اس کا اپنا دن بھی نہیں مقلط کے لیے سب کچھ اس کا ایمان ہوتا ہے اور مقلط براہ راست قرآن اور حدیث سے استدال نہیں کر اگر وہ براہ راست قرآن اور حدیث سے استدال کرتا ہے تو وہ غیر مقلد بن ہے وہ مقلد نہیں رہتا اس لحاظ سے میں امید رکھوں گا کہ مولانا نے جیسے یہ فرمایا ہے کہ ہم حرفی ہیں تو اپنی فکا حرفی کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالوں کو پیش نہیں فرمائیں گے نہ ہی کی مقلد یہ جس امام کی تقریر کرتے ہیں یہ اس کا پیش کریں گے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اصولی طور پر کہ وہ دلیل اس مسئلہ میں پیش کر سکیں گے جو امام ابو پا نے پیش کی ہے باقی قرآن وجید کی کوئی آیت نبی اکرم صلی سسلم کی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے کیوں یہ اصول ہے کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا عدل اربا سے استدلال کرنا یہ مجحل کا کام ہے مقلس کا نہیں یا تو مولانا یہ بیان فرمائے کہ میں مقندد نہیں ہوں میں مستحد ہوں پھر تو یہ براہ راست قرآن اور حدیث سے اتدلا کر سکیں گے ورنہ یہ اپنے فرق کے اصولوں کے خلاف رسیف ہے اور یہ مقندد نہیں رہیں گے بلکہ غیر مقد بن جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کے اوپر ان کا جو مسئلہ ہوگا وہ اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے مکند کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اس کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس کا امام صورت فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے کے سلسلے میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے فاتحہ سرفل امام ہے نا نہ پڑھنے کے سلسلے میں ان کا دعویٰ اپنے الفاظ نہیں ہوں گے ان کے امام کا قول پیش کرنا ہوگا کہ ہمارے امام صاحب کا یہ قول ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اگر یہ ایسا قول امام و فریفہ سے پیش کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ ہنفی ہے اور اگر ایسا قور پیش نہیں کر سکتے تو معلوم ہوگا کہ یہ ہنفی نہیں اور اگر فکر اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ قرآن اور حدیث کی طرف ڈائریکٹ جائیں گے اور امام صاحب کے قول کو پیش نہیں کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ یہ غیر مقلد ہے مقلد نہیں ابھی میں نے اس لیے ان انکموں سے یہ کہلوایا تھا تاکہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ میں متعلد ہوں اور انہوں نے کہا ہے جہاں تک ایک مسئلے کی بات ہمارا دعویٰ ہم نے لکھ کر پہلے بھیج دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی شخص کی کوئی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سورت فاتحہ نہ پڑھے ہر نمازی کے لیے جو بھی کسی قسم کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نماز کے اندر سورت فاتحہ پڑھے یہ حیثیت بھی ساتھ آ تھی کہ وہ امام ہے مقتدی ہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہے یا جو بھی ہے جو بھی نماز ہے جب تک اس کے اندر صورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی اس وقت تک وہ نماز نہیں ہوگی اور اس سلسلے میں سب سے پہلی تاریخ میں اللہ کے کلام قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فخر اُ ماتی من القران فخر اُ ماتسر من القران کہ جو تمہیں قرآن آسان ہو اسے پڑھو اور یہ میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی اصول کی مشہور اور محتبر کتاب نور الانوار ہے اب اس میں دو ایتیں دی گئی ہیں ایک کتاب قرآن اور ایک فخر عماسر قرآر اس میں فخر عماد کے متعلق ملا جیمن ملا احمد جیمن نور الانوار یہ الوار کی کتاب ہے مدارس میں یہ علماء حضرات پڑھاتے ہیں اس میں ملا جی ان میں سے پہلی آئے فخر یسرا قرآن یہ اپنے امول کے لحاظ سے مختلف کے اوپر اور فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے کو یہ بھاجب کر دیتی ہے اب جناب آئیے یہ چورن ابو راحول سیاست کی مشہور اور کتاب اس میں سفا ایک سو بتیس ایک سو اکتیس پر یہ نماز پڑھی نماز دیکھی اور وہ وہاں کے پاس آیا کر سلام کیا آپ نے بتایا کہ پسند ہے سن تو, تو نماز نہیں پڑھی دوبارہ جا کر نماز اس نے پھر پڑھی تین بار ایسا ہو. پھر وہ آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول ماں اور چلو میں رہا کہ اس سے زیادہ بہتر اور اچھی کیا ہے یا میں اس سے زیادہ اچھی اور بہتر نہیں پڑھ سکتا آج مجھے بتائیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ, اذا اذا فکبر کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تقبیر میں قرآن. قرآن ہو یس طرح اور آسان ہو وہ پڑھ تم مر کا پھر رکو کر ہر طاقت مر نواز کے حدیث امام مبوضہ رحمت اللہ نے اور, اور اس میں قبلے کی طرف وہ تبجہ ہو تو اللہ کہے تم بے امر قرآن کے پھر سورت خاتے کو ایسرہ کا حکم کے قرآن کہ پھر سو قرآن اور اسی طرح طریقہ بدلایا اور سکھلایا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تنسیم کی کہ تم نے یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو مات من ماترآن آیا ہے بخر قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مات کی تفسیر صورت فاتحہ سے کی ہے تو قرآن مجید کی اور نبی اکرم صلی اللہ قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ وسلم کی اس حدیث اور تشریح اور تفسیر سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے اندر صورت فاتحہ کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے یہ قرآن مجید کی سب سے موتبر تفسیر وہ ہوتی ہے جس کی وضاحت کو قرآن, کر دے. اِنَّ قرآن باعب باعب کی تفسیر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جس ذات کے نازل ہوا وہ ذات تک کسی ایک کا معنی متعین کر دے اور اس کی تشریح اور تفسیر فرما دے پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو مات ایسرہ میں قرآن میں جو مات ایسرہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا صحابی کو جتنے نماز پوری نہیں پڑھی تھی تین مرتبہ پڑھنے پر پڑھ بھی آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے آپ نے پھر فرمایا کہ یوں پڑھا کر کہ مات ایسرہ. پھر فرمایا کہ مات کے تو سورت تو کی آیت سے ہی یہ ہو ہے بے عموم ہی لازم اور لگی ہے تو ثابت ہوا کہ مقتدی کے لیے نماز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری موجود ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوی ہمارا یہی ہے کہ کوئی بھی نماز تک نہیں ہوتی جب تک نہ پڑی جائے اس سلسلے میں القاری جو ایک ہنسی عالم پریمار کی لکھی ہوئی شرح ہے اس کے حوالے کے ساتھ میں اضرا کرتا ہوں یہ اس کا صفحہ دست ہے اور پر دوسری ہے